وقار الزی دقر الم نہ بحادر قرآن ولا بل نذیب نہ اور کہا ان کافروں نے کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے نہ اس قرآن پر نہ اس پر جو اس کے سامنے موجود ہے یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہاں پر سورہ کسب میں بھی آیا تھا کہ صحران تزا یہ دو جادو ہیں توراک اور قرآن اور ان دونوں نے آپس میں جوڑ کر لیا ہے تورات میں پیشن گوئیاں ہیں حضور کی اور قرآن کی اور قرآن مزید تصدیق کرتا ہے تورات کی تو اس طریقے سے ان کا آپس میں گٹ جوڑ ہے ہمارے خلاف انہوں نے ایک متحدہ مہاز بنا لیا ہے وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے اور یہ اس لیے آئے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں لفظ تورات کے اوپر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے انہوں نے کہا وہ کالو کالن ندی نہ کفل نومنا بحاضر ہم ہرج نہیں مانیں گے نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر ولا بل یا نہ اس قرآن پر جو بینا یہ ہے کہ جو اس سے پہلے موجود تھا یہاں میں یہ عزل دیتا ہوں اگر اگرچہ وقت کا مجھے خیال ہے کہ جس مولانا امینصن اصلاحی صلاحیم کا انتقال ہو گیا ہے اللہ کی مفرت فرمائے ان سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے رجم کے معاملے میں اور انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ رائے ظاہر کی کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو, زانی یا زانیہ سزا وہی ہے سو کوڑے رجم کا معاملہ قرآن مجید میں نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رجم کے بارے میں پرانے مجید میں سری آیت نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ حضور نے رجم کیا اور اس کے بعد خلاف راشدین نے کیا اور پوری امت کے نزدیک سوائے خوارج کے شیعہ سنی اور جو بھی سنیوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں اہل تشہیوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ شادی شدہ زانی دانی دانیہ کی سزا نہ ہے مارا ان سے خطا ہوئی ہے لیکن میں نے انہیں خط لکھا تھا میں جلدی اسے شائع بھی کر دوں گا اصل میں ایک جو حدیث آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حدیث بخاری کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت قرآن میں موجود تھی ہم اسے پڑھا کرتے تھے گویا کہ یہ رجم کی آیت قرآن میں تھی ہم اسے پڑھا کرتے تھے بعد میں وہ منسوخ ہو گئی تو منسوخ و تلاوت ہوئی ہے منسوخ الحکم نہیں ہوئی ہے اس حدیث پر انہوں نے بہت زیادہ حملہ کیا ہے بہت زیادہ کدایت بات ہے قرآن مجید میں کوئی آیت تھی اور منسوخ ہو گئی اور یہ بات جو ہے وہ ظاہر بات ہے ایسی ہے کہ جو بظاہر قبول کرتے ہوئے انسان کو کافی کچھ سوچنا پڑتا ہے تردد ہوتا ہے تو میں نے انہیں خط لکھا تھا کہ اصل میں اس حدیث میں اگر ہم قرآن کا نف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن نے استعمال کیا ہے اس میں تورات مرادیں تو رات میں یہ آیت تھی اور ظاہر بات ہے کہ تورات کی بھی قرآن مجید نے جس چیز کی نفی نہیں کی ہے یہ بار بار میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ وہ چیز کے جو حضرت موسا علیہ السلام کی شریعت میں کہ جو بھی احکام تھے ان میں سے جس احکام جس حکم کی نفی نہیں ہوئی ہے وہ حکم قائم ہے قتل برتد کا معاملہ بھی اسی قبیل سے ہے اور رجم جو ہے زانی اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کرنے کی سزا جو اس کو معاملہ بھی اسی سے متعلق ہے اور اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ اس حدیث میں جو نفظ قرآن آیا ہے تو وہاں قرآن سے مدعا اس قرآن کے بجائے وہ قرآن جو پہلے سے تھا اور آپ کے لیے میں ہوگا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو تورات لے کر آئے اور پڑھ رہے تھے تو حضور کو غصہ بھی آیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر موسا بھی اس وقت موجود ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنی ہوتی تو یہ بات بالکل صحیح ہے جس چیز کا حکم قرآن میں آ گیا ہے اس کو تورات منسوخ نہیں کر سکتی اور اس میں تورات کا کوئی اور حکم ہے تو اس کو ریفر کرنے کا یا اس کو کوٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں تورات کو بھی قرآن قرار دیا جا رہا ہے اس اعتبار سے اگر حضرت عمر نے تو رات کی آیت کے بارے میں اس حدیث میں اگر ہم یہ مان لیں کہ لفظ قرآن استعمال کیا ہے تو وہ سارا اشکال ختم ہو جائے گا اس اعتبار سے آج بہت اہم ہے وہ قادر ندی نے کفن ہوئے کہا ان کافر بے حاضر قرآن نہیں مانے بھی نہ اس قرآن کو ولا بل نذی بین نہ اس کو جو اس سے پہلے موجود ہے ولاقف نہ <رَبِّهِن> کاش کے تم دیکھتے جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے یز و بازاد اب یہ ایک دوسرے کے اوپر نظام ڈالیں گے وہ ان کے اوپر ڈالے گا وہ ان پر ڈالے گا یقین الزین جو لوگ پس تھے دبے ہوئے تھے کمزور تھے وہ اپنے مستقبرین سے کہیں گے اپنے چودھریوں سے سرداروں سے لولا انتم لکن مومنین اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے ہوتے وہ عوام الناس جیسے کہ میں بارہ کرتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے عوام کو حضور سے برگشتہ کرنے کے لیے کس کس طرح کی باتیں کرتے تھے لولا یہ آج ہمیں روزے بعد دیکھنا نہ پڑتا اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہمیں مان لے آتے وہ جوابن کہیں گے وہ مستقبرین ان کمزوروں سے اور نہ صدر کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے باغ اس جارکن جب کہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی بلکن تم مجرمین تم خود ہی مجرم تھے تمہارے اندر ہی خباصت موجود تھی وہ کال النت پوری الندیت <اسْتَقْبَرُو> اور پھر جواب دیں گے وہ لوگ کے جو دبے ہوئے تھے جو پیچھے چلنے والے تھے پسماندہ تھے ان لوگوں سے جو مستقبل تھے بل مکرو لے لے بل تمہاری تو دن رات کی جو تھی یہی سازش تھی یہی پروپیگنڈا تم کرتے تھے اسی طرح کی کوشش کرتے تھے اس کام تم تو ہمیں حکم دیتے تھے نقف اب اللہ لہو اندازہ کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور ہم اس کے مدلے مقابل قرار دے دیں وہ اصل الندامت علامہ راب الْعَذَابِ اور پھر وہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے جبکہ وہ آذاب کو دیکھ لیں گے بجال اولالف یا ناقیم اور ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیے ہیں اللہ دین کفر منکروں کے حلجدون اللہ ما کانو یا منون اور انہیں بدلہ ملے گا اور بدلے میں وہی پائیں گے جو عمل کے انہوں نے کیے تھے وبار صلافیقیت عم نظیر انلا قالم اللفو ہے اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی اور کسی شہر میں کوئی ڈرانے والا خبردار کرنے والا مگر یہ کہ وہاں کے جو آسودہ حال لوگ تھے جو دولت مند لوگ تھے انہوں نے کہا ان بیما ارسل بھی جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں وقار الر اکثر وم بان ان کا کہ ہمارے یہاں ہمارے پاس اکثرت کے ساتھ مال ہے اولاد ہے وبا نہرو بے اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اولاد دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے اللہ کے ہم منظور نظر ہیں تبھی ہی تو ہے لہذا اب ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا کل ان ربی یفس الرسق الم شاہ و, و کہہ دیجیے کہ میرا پروردگار اس دنیا کے رزق کو تو جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو دولت دی ہوئی ہے ہو وہ اللہ کا پیارا ہی ہو اللہ کا منظور نظر ہو یہ دنیا کی تو اس شے کے بارے میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کل دنیا میں جو کچھ ہے دنیا و مافیا کی اگر وکت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں تو وہ یہاں کسی کافر کو ایک بھوٹ پانی میں نہ دیتا تو اللہ کی نگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے وہ تو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے بسات جو ہے بچھا دیتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے وہ یب جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے ولیکن اللہ کے ناخل اللہ تعالیٰ لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ اس چیز کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کون اللہ کا منظور نظر ہے کون اللہ کا مقرب بارگاہ ومام والا اولاد کو مل تو کر رے اور یہ دیکھو تمہارے اموال اور اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے ذریعے سے کہ تم ہمارا قرب حاصل کر سکو اللہ من ہمارا قرب حاصل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور نیکمل کریں وعمل ان کو ملے گا دگنا بدلہ دگنی جزا بیما املو اہم فلغروفات ان کے اعمال کا دگنا انہیں جزا ملے گی اور وہ اونچے جھڑوکوں کے اندر جو ہیں اور بالا خانوں کے اندر امن سے رہیں گے بلدینہ یساونفی آیاتنا معاذ اور وہ لوگ جو بھاگ دور کر رہے ہیں جد وجہد کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات کو شکست دینے کی آیات کو ناکام بنانے کی یہ آیات تو آ رہی ہے کہ ایمان ان کے ذریعے سے پھیلے اور لوگ جو ہیں وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئے لیکن جو لوگ اس عمل کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے بھاگ دور کر رہے ہیں غلال کفیل عذاب محضرون یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب میں پکڑے جائیں گے اور عذاب میں لا کر حاضر کر دیے جائیں گے تو ان ربی افسود الوس طالب شاہ میں نوازی پھر کہیے یہی بات کہ میرا رب جو ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رسک اشادہ کر دیتا ہے وہ یق اللہ اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناپ توڑ کر دینا لگتا ہے وبان فخم فو یخلف اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خوش کے لیے اللہ کی رضا کے لیے وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے یعنی ایک تو اس کا عجر ہے وہ تو آخرت میں ملے گا گنا ملے گا گنا ملے گا گنا ملے گا ایک دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے دیتا ہے یعنی اس معاملے میں تندیل نہ ہو جو کچھ تم دہ اللہ کی رات میں کیا پتا ہے کہ اس سے کیسی کیسی برکتیں تمہارے مال میں پیدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ نقد بھی تمہیں اس کا جو ہے بدل دے دے گا بہو خیر الراجین اور یقیناً وہ بہترین رزق دینے والا ہے بھائی یوم یاخر جمیت اور جس دن کے وہ جمع کرے گا ان سب کو سما یقول اور پھر کہے گا فرشتوں سے تم یا کانو یابون کیا یہ لوگ آپ لوگوں کو پوچھتے رہے ہیں؟ آپ کو میری بیٹیاں قرار دیا تھا اور آپ کو پوچھتے تھے کالو سبھا نہ کانتا ولی مندو وہ کہیں گے اللہ اللہ ذات پاک ہے اور تو ہمارا ولی ہے ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہمارا تعلق تیری ذات سے ہے تو ہمارا ولی ہے ہمارا حقا ہے ہمارا مالک ہے ہمارا پشپنا ہے بل قانو یابود جن اصل میں تو یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے یہ یعنی اپنے خیال میں فرشتوں کی کر رہے تھے حقیقت میں جنات کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اور انہیں وہ مغالطہ تھا کہ وہ فرشتوں کے نام انہیں لے لیے بلکانو یابد الجن اکثر وم بہم مومنون ان کی اکثریت جو ہے وہ جنات پر ایمان رکھتی تھی فریعوم کو بابر کمل باز نفر ملادر رہ تو آج کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے لیے نہ کسی نفے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی درڑ کا وہ نقول نار التیق ان تم بہار تو ہم کہیں گے ان ظالموں سے کافروں اور مشیکوں سے اب چکو آگ کے عذاب کا مزہ جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے پڑھ کر سنائی جاتی ہے ہماری آپشن آیات کالو ما وہ ہیں ایک انسان ہے ایک مرد ہے ایک کہ جن کو تمہارے آبا و اعداد پوچھتے رہے ہیں وہ کالما ہاضا اللہ اسکول مفترا اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر جھوٹ ہے انہوں نے گھڑ لیا ہے ایسے ہی بات جو ہے گھڑ لی ہے کہ مجھ پر وہی آ رہی ہے وہ کال اللہ الحق لمبا جاؤ بن ہاضا اور جو حق ان کے پاس آیا اس کو ان کافروں فرونوں کے اترار دیا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے سوائے جادو کے کھلا جادو ہے وہ ماں آ تے نہ کو ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دی ہوئی کہ جس میں انہوں نے پڑھا ہو یعنی ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی جس میں لکھا ہوتا کہ یہ لات ارزا منات یہ دیویاں ہیں یہ دیوتا ہیں ان کو ہم نے یہ اختیارات دیے پیش کرو نہ اگر کوئی کتاب ہے کوئی صحیفہ ہے کہیں ہے وما طین ان کو تو وما ارسلہ قبل امین نذیر اور طے نبی آپ سے پہلے ہم نے ان کے ہاں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا تین سے اوپر سال گزر گئے کہ ان کے یہاں کوئی نبی نہیں آیا کوئی نہیں آیا مِنْ اور ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وما بلگوں میں اشارہ ماں تہنا اور یہ تو جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے دسویں حصے تک نہیں پہنچے یعنی اس سے پہلے جو قومیں تھیں قوم عاد اس کو جو دب دبدبہ تھا اس کو جو شان و شوکت تھی ان قریش کو تو اس کا دسویں حصہ بھی حاصل نہیں ہے بکس زب رسولی تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا فقے فکار نکیب تو پھر سوچ لو کہ میری پھر پکڑ اور میری سزا جو ہوئی وہ کیسے ہوئی بولنما آئے حکم اس آج کا تعلق ہے آج نمبر آٹھ سو جو شروع میں آیا تھا یہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ مسئلہ کیا ہے یعنی ہر طرح کے لوگ موجود تھے وہاں پر ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ابھی اس ششو پڑھی میں تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے کیا ان کا یہ توازن کہیں بگڑ گیا ہے کہیں کوئی جنون کا عرضہ ہو گیا ہے یا یہ کہ یہ خود جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے تو جان بوجھ کر جھوٹ بولنا بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا ان کی سیرت اور کردار ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تو اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی کہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے کبھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے اور سابق المین کا ختاب تو ہم نے خود لیا انہیں یہ کیسے ہو گیا کیا ہوا ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے اب اس پر اللہ تعالی کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے اور جیسا کہ میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے غریبانوں میں جھانکیں ذرا غور کریں سوچیں کیونکہ اگر بغیر سوچے سمجھے جو بھی عصبیت جاہلی ہے اپنے جو بھی روایات ہیں اپنے جو بھی موروسی عقائد ہیں ان کی حمایت میں لڑ رہے ہیں ذرا کسی طرح آمادہ ہو جائے کہ سوچیں غور کریں اس کے لئے یہ آیات بڑی اہم ہے پُرنما آئے زمب واحد نبی ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں میری ایک بات مانو انتقوم مسنا و فراضا تم ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکو اللہ کے لیے اور اللہ سے دعا مانگو مسنا و فراضہ دو دو یا ایک ایک الحدہ یا دو دو ثم اتفق کرو پھر ذرا تم غور کرو سوچو ماں بے صاحب تمہارے جو یہ ساتھی ہیں یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کوئی جنون کا ارضا نہیں ہے انہیں کوئی دماغ ان کا خراب نہیں ہوا ہے کہیں کوئی آسے کا سایہ نہیں ان کی زندگی دیکھو بڑی منذبت زندگی ہے بڑی پاک اور صاف زندگی ہے ستھری زندگی ہے ان کے معمولات کو دیکھو کوئی شخص کے سے جنون کا ارضا ہو جائے اس کچھ اور سواہی بھی تو ہوتے ہیں ان اللہ نظیر القم بین اذاب وہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں تمہارے لیے ایک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے بینا آزاد شدید ایک بہت سست سزا کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں خبردار کرنے والے ہیں اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں کل ماہ سال تو اے نبین سے ایک بات اور کہیے میں نے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کی شاعر جو ہے تم سے وہ انعامات لیتے ہیں قصیدہ کہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو دو شالے دیے جائیں اسی طریقے سے اور کوئی کہانی سنانے آتا ہے تو وہ بھی کوئی اجرت مانتا ہے میں نے تو آج تک تم سے میں تمہیں یہ جی اللہ کا کلام سنا رہا ہوں جسے تم بھی کہتے ہو کہ بہت ہی حسین کلام ہے فصیح و بریق کلام ہے تو میں نے کبھی تم سے کوئی اجرت مانگی ہے کل ماہ سال تو میں نجی انفا تو جو بھی اجرت میں نے تم سے کوئی مانگی وہ تمہیں کو مبارک ہو تم وہ رکھو یعنی یہ نفی کی انتہا ہے اگر میں نے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تم رکھو اپنے پاس میں نے اس کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے تم سے کبھی بھی کوئی اجرت نہیں مانگی ان ادلیا اللہ میری اجرت میرا ہجرت تو اللہ کے ذمے ہے وہ ہوا کل نشین شہید اور ہر چیز پر گواہ ہے نگران ہے کل نربی یکجہ و بالحق یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے بل رقب الباطل کہہ دیجئے کہ میرا رب باطل کا کوڑا دے مارتا ہے الل باطل الباطل کو یہاں پر محظوظ سمجھیے ان نربی یکز و بالحق اللباطل کیونکہ وہاں سورحبیا میں لفظ آ چکا ہے اللّہ الغیوب اور وہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے کل جالحق اور کہہ دیجئے کہ حق آیا آ گیا ہے یعنی یہ کہ یہ چند سالوں کی بات ہے اللہ کے دن کا غلبہ ہوگا اس پورے جدید الباء عرب میں وَمَا اور جھوٹ جو ہے باطل جو معبود ہے وہ تو نہ کسی چیز کو پہلے پیدا کرتے ہیں ممایعید اور نہ ہی ارادہ کر سکتے ہیں کل ان دلندوں ان سے کہیے کہ اگر میں بہت گیا ہوں بل فرض فما نفسی بات میرے اوپر جو ہے, یہ مجھے ملی ہے اس وحی کے توفیل جو میرا کر رہا ہے یہ بہت ہی متوازانہ انداز ہے یعنی یہ کہ اگر میں بہن گیا ہوں تو ساری اس کی شرارت میرے نفس کی ہوگی اور اس کا وبال بھی مجھ پر آئے گا اور اگر کوئی ہدایت ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے حاصل کی ہے اور میں نے سمجھی ہے اور میں نے اس تک رسائی حاصل کی نہیں یہ مجھے میرے رب نے دی ہے وہ ان طبیت وبیما یو ہی ربی تو جو میرا رب وہی کرتا ہے اس کی بنا پر مجھے ہدایت ملی ہے انہوں سمی القریب یقیناً وہ سننے والا ہے اور قریب ہے ولا اراض اب جو فضا فضل اکبر جب وہ وقت آئے گا تم دیکھو گے جب گھبرائیں گے دلدلت سات شعی العظیم جب فض اکبر آئے گا فلافہ ہوتا تو پھر کہیں بچ کر بھاگنا ممکن نہ ہوگا مکان القریب جیسے کہ کوئی ہاتھ لمبا سا ہو اور ان کو پکڑ کر لیا ہے جب کہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کالو آمنا بھی وہ پھر کہیں گے اس وغیرہ بھی مان لیا ہے وہ انا لہم اب کہاں ان کی رسائی ہو سکتی ایمان تک اب تنا اور تناوش ہم مانی ہیں اب تو وہ گیا معاملہ وقت وہ تو امتحان کا جو عرصہ تھا وہ ختم ہو چکا وَأَنَّا لَهُمُ مِن بعید وہ تو گیا بہت دور چلا گیا وہ جو موقع تھا ایمان لانے کا وہ اب ختم ہو چکا وہ کدکفرو میں ہی منکم ہوئی انہوں نے اس کا کفر کیا تھا پہلے بھائی جسون بلغیب ممکن بعید اور وہ خام کے تیر تکے چلا رہے تھے دور کی جگہ سے یعنی اندھیرے میں تامک توئیاں مار رہے تھے انہیں کیا ہو گیا ہے یہ جھوٹ بول لیا ہے انہوں نے گڑھ لیا ہے یا ان کو کس جن آ ہے یا یہ وہ شاعر ہے یا کوئی جو کسی کو اپنا گلاب رکھا ہوا ہے اسے ڈکٹیشن لے رہے ہیں یہ سب تیر ٹکے یہ چلاتے رہے اور قرآن کا اور محمد کا انکار کرتے رہے تو اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں وہ ہیلا بین ہوں وہ بین اور ہائی کر دیا جائے گا رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے اور ان کی پسندیدہ چیزوں کے مابین جنت میں لہو ماں ایشاؤ لفیہ جو چاہو گے وہاں ملے گا لکم ما ہی انفو جو بھی تمہاری جی چاہیں گے جتنی بھی چیزیں انسان کو مضبوط سب جنت میں فراہم کی جائیں گی لیکن اب یہ لوگ دور کر دیے گئے محروم کر دیے گئے وہ حیلا بین بیناشتہ جو بھی ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں اب ان سے یہ محروم کر دیے گئے اور دور کر دیے گئے کما فولا بے اشیا قبل جیسے کہ ان کے ہی طریقے پر چلنے والے جو اور قومیں اور گروہ تھی جس طریقے سے ان کا حشر ہو چکا ہے انہم نہ فی شک مرید وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے کہ جو شک میں پڑے رہے اور ان کے دماغوں میں دگدگے ہی جنم لیتے رہے اور شکو کو شبہات ہی میں رہے اور حق کی طرف آ کر اس کی تصدیق کرنے کی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوئی بارک اللہ علی ولا فی قرآن العظیم و نفا عیا کمبل آیات